باب وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی نیت بری دیکھی اور دیکھا کہ وہ تلی ہوئی ہے اس کے اوپر شیطان کا بوتھ سوار ہے تو وہ دروازے کی طرف لپکے کہ میں بھاگ جاؤں پیچھے وہ دوڑی قالت مقد تمیزہ ہوں ان دو بورین اور دوڑتے اس میں یہ ہوا کہ اس نے جو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی حضرت یوسف کو تو ان کا کرتا جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ پھٹ گیا حضرت یوسف دوڑ رہے ہیں پیچھے سے وہ کرتے کا دامن جو پھٹ گیا وہ الفیاس سید الاب اور اچانک ہو سکتا ہے غیر متوقع طور پر وقت ایسا نہ ہو عام طور پر آنے کا اس کا اس کا جو شوہر تھا اس کو دونوں نے دیکھا کہ وہ دروازے کے اوپر وہ موجود ہے پایا ان دونوں نے اس کے شوہر کو اس کے سردار کو اس کے آقا کو اس کے شوہر کو لدل باد دراجے کے پاس کالک ما جزا مند ارادہ سون اب دیکھیے یہ ہے وہ کہ جو عورت کے جو تلکتر جس کو کہتے ہیں مشہور فوراً جو اس نے پیتلہ بدلا ہے اس نے کہا اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر بڑا سوچو کیا سزا ہونی چاہیے اس شخص کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے یعنی یہ کہ یہ جو یوسف ہے یہ مجھ پر گویا کہ مجھے مانا حملہ کرنا چاہتا تھا اور میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے کالک ماں جلاؤ من ارادہ بیال کا سو الاس جنا اس کی سوا کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے اور عذاب العلیم یا اسے کوئی اور دردناک عذاب دیا جائے اب ظاہر ہے اپنے دفاع کے لیے حضرت یوسف کو کچھ نہ کوئی بیان تو دینا تھا کالا ہی ارآمدت نفسی انہوں نے صاحب بیان کر دیا کہ خود اس نے مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا اور پھسلانا چاہا تھا مجھے میرے جی سے وہ شاہد شاہدم میں نہ اب یہ کہ وہاں کوئی اور تھا شخص کے جو تھا اس عورت وہ زلیخا اس کا نام آتا تو رات میں قرآن میں کہیں نہیں ہے امراۃ العزیز تو آتا ہے اس عزیز کی بیوی بڑے افسر کی بیوی لیکن یہ کہ اس کا کوئی رشتے دار بھی وہاں آن موقع پر موجود تھا تو اس نے کرائم کی جو گواہی ہوتی ہے سرکمسٹانشل ایویڈینس اس کی بات کی انہوں نے کہا کہ اگر تو اس کا کرتا پھٹا ہوا ہو شاہدہ شاہدم من اہل ہا اس عورت کے عزیزوں رشتے داروں میں سے گواہی دینے والے نے ایک نے گواہی دی اگر اس کا کرتا پھٹا ہوتا سامنے سے فصدقت کا تو وہ سچی ہوتی وہ ہوا بن القاضبین اور یہ جھوٹا ہوتا یعنی اگر کوئی مرد حملہ کر رہا ہے اور عورت اپنا تحفظ کر رہی ہے اور اس میں جو ہے کہیں کرتا پھٹتا ہے مرد کا تو وہ سامنے کا حصہ پھٹے گا وہ ان کا نا قمیض اور اگر اس کی کمیز ہے پھٹی ہوئی پیچھے سے فکذبت تو وہ جھوٹی ہے وہ من فوادقین اور وہ سچا ہے اب یہ بھی آپ دیجئے کریڈٹ دیجئے بہرحال کے اس کی عورت کے رشتہ داروں میں سے کسی نے اتنی عادلانہ بات کی ہے اتنی حکیمانہ بات بھی کی ہے عادلانہ بھی کی ہے اور حق کی بات کی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر بھی جہاں بہت سی خرابیاں بھی تھیں آگے آ جائیں گی وہ خرابیوں کا بھی ذکر ہے لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ اچھائیاں بھی تھی فلما رہا قبو سے وہ خود دبی دو بیکھا کہ کمیز تو پھٹی ہوئی ہے اپنی بیوی سے کہ یہ تمہاری ہی چالوں میں سے ہے فریب میں سے ہے ان نہ قید نہ چالے جو ہے تمہاری عورتوں کے جو فریب ہے وہ بہت بڑے ہیں یوسف آرز انحاظہ اب اس نے کہا یوسف ٹھیک ہے اس سے درگزر کرو انحاظہ آرز انحاظہ بس تخریلبک اور دیکھو تم اپنی بیوی سے مخاطب کہا تم اپنی گناہ کا استغفار کرو توبہ کرو امن کے کن تم الخوطین یقیناً تو ہی تھی خطا کار وکالت نسبت الفلمدینت اور کہا عورتوں نے شہر کے اندر امراۃ العزیز یہ ہوئے وہ عزیز کی بیوی تراوز و نفتحا وہ اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے اور اس کو چاہتی ہے اس کے اسے گناہ پر آمادہ کرنا کا شغف ہا وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے. اناراح تھی دلالی مبین ہم دیکھتے ہیں تو بڑی بھٹک گئی ہے اپنے غلام کے ساتھ یہ معاملہ اور یہ تو بہت ہی گٹیا بات ہے پھر لمبا سمے بے مت رنہ جب اس نے امراۃ العزیز نے سنی یہ باتیں میرے خلاف اب یہ چرچے ہو رہے ہیں تو اس نے چاہا کہ ان سب کا جو کیونکہ اوپر کی سوسائٹی تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں سوراخ تو سبھی کے ہاتھ تھے گندگیاں ہر ایک کے یہاں تھی لیکن یہ موقع مل گیا عورتوں کو کہنے کا اسے معلوم تھا خود ان کے اپنے کردار کیسے لیکن اس نے چاہا کہ اس کا بھانڈا جو ہے چوڑے کے اندر ان کے کردار کا بھی پھوڑ دیا جائے ارسلت الیہ تو ان سب کو بلوایا ایک دعوت میں وہ آتد لہن مت اور اہتمام کیا ایک مجلس کا ایک ڈنر کا اور اس میں یہ کہ سب جو مت جو سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آت کل اور ہر عورت کو اس نے ایک چھری اس کے سامنے رکھی سکینن ایک چھری کچھ پھل وغیرہ ہوں گے اس کے ساتھ چھری بھی سب کو دی گئی ہے عَلَيْهِنَّ اور کہا کہ اے یوسف عبد اللہ ان کے سامنے برامد ہو ان کے سامنے آ جاؤ پلمبا تو جب ان سب نے اس کو دیکھا اکبر نہو تو شستر رہ گئی وہ کتا ان سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اس پہ ایک کا تو کسی کا غلطی سے ہاتھ کٹ گیا ہوگا چوک گئی ہوگی دیکھ کر ایک دم یہ چوکی کہ یہ اس حسین و جمیل تو انسان نہیں معلوم ہوتا یہ, یہ کون ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا اس کی طرف حضرت یوز متوجہ ہوئے ہوں گے خون اس کے کچھ نہ آخر ماں خادم کی حیثیت سے تھے کہ اس کے کوئی مرہم پٹی کرے تو ہر ایک نے یہ چاہا کہ یہ التفات اس کا میری طرف بھی ہو تو سب نے اپنی انگلیاں کاٹیں کتہ نا اب یہاں پر یہ غلطی سے بات نہیں ہو سکتی اس لیے کہ یہ کتہ یو کتے اور تختی باب تفیل ہے اس تفیل کے اندر تو اہتمام اور پوری طریقے سے کوئی ارادہ کر کے کسی کام کو کیا جاتا ہے اپنے ہاتھ کاٹ لیے وہ کلن ہاشاللہ ما ہاضا بشرا ان کا کہ اللہ یہ شخص یہ تو آدمی نہیں ہے ان ہاذا اللہ ملکن کریم یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے کالت فضد لذیل فی تو اس نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی اور مجھ پر جو ہے تم تان کر رہی تھی وہ لکم راوت تو ہو اور میں نے اسے یقیناً فسلانا چاہا گلا پر آمادہ کرنا چاہ فستاسم لیکن وہ جما رہا وہ قائم رہا وہ مستقیم رہا اس نے اپنے عفت اور عزت کی حفاظت کی بولا ہوں اور اگر اس نے نہ کیا وہ جو میں اسے حکم دے رہی ہوں نہ جنن تو وہ لازمن قید میں پڑے گا بولا یقین ساغرین اور یہ کہ بہت ہی چھوٹا زلیل و خار ہو کر رہے گا اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس اونچی سوسائٹی کا اخلاقی طور پر اس کیا حال ہو چکا تھا کس دھرلے سے یہ کہہ رہی ہے اور ان کے تمام بیگمات کا بھی جو مسئلہ تھا وہ بھی سامنے آ چکا اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اسی دھڑلے کے ساتھ اس کا اعلان کرنا اپنے گناہ کا کوئی اس میں حجاب محسوس نہیں کر رہی کال رب سجن و احبو اماون حضرت یوسف نے دعا کی پروردگار مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں وہ اللہ تشریف انی قید اور اگر اے پروردگار تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو ان کی فریبوں کو عصم ولہ ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرح مائل ہو جاؤں واکرین اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں فسطاب لہو رب تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا فصرف عن قید ہننا اور ان سب کی عورتوں کی, عورت کی جو چالیں تھی ان سے ان کو بچا لیا انہ سمی علیب یقین وہی ہے سننے والا اور جاننے والا سما پھر یہ بات پر واضح ہو گئی منکشف ہو گئی جب یہ ساری نشانیاں دیکھ لیں کہ لیت اسی میں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اسے جیل میں ڈال دیا جائے پبلک سیفٹی کا معاملہ یہی ہے عامہ کا تقاضا یہی ہے ہم اپنی عورتوں کو تو سنبھال کے نہیں رکھ سکتے لیکن پبلک سیفٹی کے لیے اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے کالا دما ارانی آخر و خمرہ بکالآ ارانی خب المطۂ نبنا انا نرا من, من, من المسدین صدق اللہ اور داخل ہوئے ان کے ساتھ جیل میں دو جوان جب انہیں جیل میں بھیجا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اتفاق اسی موقع پر دو اور قیدی بھی لا کر داخل کیے گئے کالاحد ہوا ان میں سے ایک نے یہ کہا انانی آسر و خم رہا میں یہ دیکھ رہا ہوں خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں کالل آخر اور دوسرے نے کہا انی ارانی آفاو کراسی خوبصورت میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں اپنے سر پر کو روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں تاکل و طے من ہو اور اس روٹیوں میں پرندے جو ہے کھا رہے ہیں چونچے مار رہے نب ناب تعویل ہمیں ذرا ان خوابوں کی تعویل بتائیے ان نا نرا کا من المحصرین ہم دیکھتے ہیں کہ آپ عام قیدیوں کی طرح نہیں ہیں آپ کا کردار آپ کی شخصیت آپ کی سیرت آپ کی وجاہت یہ بالکل مختلف ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں بہت بزرگ آدمی ہیں تو ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے خوابوں کی تعویل بتا سکیں گے کال نایاتی کما تعبل تو زکان ہی اللہ حضرت یوسف نے فرمایا کہ جو کھانا آتا ہے تمہارے لیے وہ راشن کا وقت معین ہوگا جو قیدیوں کو تقسیم کیا جاتا ہے تو نہیں آئے گا تم تک کھانا جو دیا جاتا ہے تمہیں مگر یہ کہ میں بتا دوں گا تمہیں اس کی تعبیر یعنی فوراً جواب نہیں دیا کچھ ان سے ٹائم لیا کچھ وقت لیا انہوں نے کہ اس میں اپنی تبلیغ کر سکیں اپنی بات اس کو بتا سکیں کہ جب یہ اب میری طرف متوجہ ہوئے ہیں اور یہ دائع حق کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت فکر میں رہے کہ کسی بھی ایک بار سے کوئی موقع ہو کہ کوئی خیر کی بات کسی سے کہنے کے لیے صحیح جو ہے تقریب پیدا ہو جائے تو اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اللہ نبا تو قبل یا کیا اس سے پہلے پہلے کہ تمہارا وہ راشن آئے ظالما مما المنی ربی اور دیکھو یہ وہ چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے میں کوئی دعوے دار نہیں ہوں اپنے کسی ذاتی کمال کا اب اس میں خود بخود اس جملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک توجہ اور اللہ کی طرف ایک نسبت موجود ہے دیکھو میں نے ترک کر دیا ہے اس قوم کا راستہ جو نہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر ان کا یقین ہے بلکہ آخرت کے وہ کافر ہیں ان کے نہیں مانتے آخرت کو بتاہ تمت آبائی اور میں نے پیروی کی ہے اختیار کر رہی ہے ملت اپنے آبا کی ابراہیم و اساخ و یعقوب یعنی ابراہیم اور وصاخ اور یعقوب کی یہاں اس سے مراد کیا ہے دیکھیے کہ ایک شخص جو ہے بچپن میں ہی اگر پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں تو ایک تو ہے موروثی عقائد کے جو اسے ملے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کا نام جانتا ہے رسول کا نام جانتا ہے کل میں اس کو پڑھا دیے گئے نماز سکھا دی گئی لیکن ایک ہوتا ہے جب انسان شعور کی عمر کو پہنچے تو خود اپنے غور و فکر سے اپنا جو فری ایک چوائس ہے اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کسی شے کو قبول کرنا کسی شے کو اختیار کرنا تو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں نے شعوری طور پر چونکہ اب جو زندگی گزر رہی ہے جس جن لوگوں کے بابین گزر رہی ہے وہ لوگ تو کافر ہیں وہ لوگ تو کسی نبی سے وہی سے واقف ہی نہیں ہیں مصر کے قوم ہیں لیکن یہ کہ میں نے ان کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے شعوری طور پر فیصلہ کر کے میں نے شعوری طور پر اختیار کیا ہے اپنے آبا و اجداد صرف اس لیے نہیں کہ وہ میرے آبا و اجداد ہیں بلکہ اس لیے کہ ان کا راستہ میرے نزدیک صحیح ہے اپنے سلیم کے نزدیک جو ہے وہی باقول ہے متباق ملتا ابائی ابراہیم و یاقوب ماں کا نلنا نشر کا بلّہ دیکھو ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک کریں ظالقم الفاظ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر مولاناس اور سب لوگوں پر اللہ نے تو انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور یہ ایک انسان جو ہے اللہ کے سوا کچھ اور چیزوں کو کہ جنہیں اللہ نے انہی کی چاکری کے لیے پیدا کیا ہے اپنا معمود بنا لے بلاکن اکثر اللہ سے لاجش کروں لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے شکر گزار نہیں ہوتے یا صاحب سجن اے میرے ذہن کے دونوں ساتھیوں اربام متفر خیر ام اللہ الواحد القحار خود غور کرو کیا یہ بہت سے جو ارباب ہم نے بنا رکھے ہیں یا تم نے بنا رکھے ہیں بہت سے دیوی دیوتا متفرق جدا جدا ہیں یہ بہتر ہے یا ایک الواحد اب اللہ الواحد القحار یا اللہ جو اکیلا ہے اور پوری طریقے سے چھایا ہوا ہے ماں تاببدن من نہیں اللہ آسمان سا میں تمہان تم آباؤ کو نہیں پوچھتے تم اس کے سوا کی دیویوں دیوتاؤں کو مگر یہ کچھ ہے نہیں ہے یہ کچھ نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں تم نے بھی اور تمہارے آباؤ اجداد نے بھی ماں انزد اللہ بہار میں سلطان اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی صنب نہیں اتاری انہوں حکم و اختیار مطلق صرف اللہ کا ہے حکم دینے کا اختیار فیصلے کا اختیار قانون دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے امر اللہ کابد اللہ یا اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو بت کرو سال الدین القیم یہی ہے دین سیدھا اور تائم اور دائم ہمیشہ کا دین بلاکن اکثر لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جلد نہیں رکھتے یا صاحب یہ اے میرے کے دو ساتھیوں اما احد و ربہ فیس تم میں سے ایک جو ہے وہ تو اپنے آقا کو یہ حرم کا لفظ آیا ہے بادشاہ کے لیے اپنے آقا کو بادشاہ کو شراب پہ گا یہ پہلے بھی ایک سستہ ساتھی تھا یہ بادشاہ کا لیکن یہ کہ کوئی اس کے اوپر الزام لگا اس الزام میں اس کو جیل بھیج دیا گیا لیکن اس کے بعد یہ بری ہو گیا ری سٹیٹ ہو گیا اپنی پوزیشن پر اور اس کی خبر دے دی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کے حوالے سے کہ آسر و خمرہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں تو آپ نے اس کی تعویل یہ کی کہ تمہارے خواب کا مطلب یہ ہے کہ تم رہائی پا جاؤ گے اور پھر تم اپنے بادشاہ کے پاس جا کر آقا کے پاس وہی خدمت جو ہے ساکی گری کی تم کرو گے محمد آکر اور جو دوسرا ہے فیوس اس لبو سولی دے دی جائے گی فتاکل تو تعلوم مین راس سے ہی تو ظاہر باتیں سولی سے جن کو چڑھا دیا جاتا تھا تو پرندے جو ہیں پھر ان کی جو وہ کھوپڑیاں ہیں اس میں آ کے چونچے مار کے اور پھر جو نماغ کا گودا ہے اس کو وہ کھاتے تھے تو فرمایا کہ وہ پھر فتاکل قید المن را سے ہی جب وہ سولی پر چڑھا ہوا ہوگا تو پرندے آئیں گے اور اس کی کھوپڑی میں چونچے مار کے اس کے سر میں سے کھائیں گے بھیجا کھائیں گے کوزی العمر النظیفی یہ تصدیان فیصلہ کر دیا گیا اس معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں نے فتوا مانگا تھا رائے پوچھی وقال الزیز <نَاجِن> اور حضرت یوسف نے کہا اس شخص سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ انجاد پا جائے گا رہائی پائے پا گا چلا جائے گا بن حماؤں دونوں میں سے اس پر ان کبھی میرا ذکر کرنا اپنے رب کے پاس اپنے آقا اپنے مالک اپنے بادشاہ کے پاس میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک شخص ہے بے گناہ ہے اور اس طریقے سے جیل میں اس کو ڈال دیا گیا ہے فنساہ شیتان و ذکر رب ہی تو شیتان نے بلائے رکھا اس شخص کو اپنے بادشاہ کے پاس حضرت یوسف کے ذکر کرنے کو فر نبی صفیسی جی نے بزاس تو حضرت یوسف رہے اس جیل کے اندر کئی برس تک بزا کا لفظ عربی زبان میں نو تک پر آتا ہے دس سے کم تک تو دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو تک وقال کاجل کو اب اس کے بعد ایک نیا چیپٹر آ رہا ہے اس داستان کا بادشاہ نے کہا قال ملک کو اپنے دربار میں اب یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت کا جو مصر کا یہ بادشاہ ہے یہ فرائنا میں سے نہیں ہے اس وقت مصر میں حکومت تھی جن کو تاریخ میں کہتے ہیں ہکس آس کنگس چرواہے بادشاہ ہوا یہ تھا کہ یہی جو عرب کا ڈیزرٹ تھا جس نقشے میں آپ نے دیکھا ہے ہمیشہ تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ ڈیزرٹ میں کچھ قوت جو ہے ہیومن پوٹینشیل ڈیولپڈ ہوتا ہے پھر وہ آ کر جو متمدن علاقے ہوتے ہیں ان پر حملہ کرتا ہے اور پھر یا تو لوٹ مار کر کے واپس آ جاتے ہیں یا وہاں پر اپنی حکومتیں بھی قائم کر لیتے ہیں تو اسی دلیلا نمایاں عرب سے کوئی قوم نکلی کوئی قبیلہ نکلا زوردار تھا اس نے حملہ کیا مصر پر اور مصر کے جو مقامی لوگ تھے وہاں کی قبطی قوم کی اسے اپنا غلام بنا لیا اور خود اپنی حکومت قائم کر لی تو چرواہے بادشاہ کہلاتے ہیں کہ یہ صحرا سے آئے تھے چرواہے تھے اور یہ آ کر یہاں بادشاہ بن گئے گویا کہ یہ لوکل نہیں تھے بادشاہ تھے فرائنا میں سے نہیں تھے فرائنا کے خاندان میں سے نہیں تھے بلکہ خود عرب تھے وہ بادشاہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ تھا بھی نیک سرشت بہت ہی بھلا انسان تھا اگر تھی یہ کہ بہرحال جہاں تک تعلق ہے توحید کا یا رسالت کا یا نبوت کا یا آخرت کا یا شریعت کا یا کتاب کا اس سے نابلنگ لیکن ہوتے ہیں مختلف لوگ مختلف مزاج تو بھلا عربی تھا کال ملک کو اس بادشاہ نے کہا اتنی اراس با بکرات میں اپنے خواب میں نے دیکھا ہے کہ سات گائے ہیں سمان خوب موٹی تازہ یاقن ہن نہ سبن یا سب انہیں ہڑپ انہی کر رہی ہیں سات گائے جو دبلی ہیں سات گائیں دبلی ہیں اور وہ ہڑپ کر رہی ہے سات موٹی تازہ گائیں یا کلبن سب آج سنبو رات اور میں دیکھتا ہوں کہ سات بالیاں بالے ہیں ہری سپتے ہیں ہرے اناج کے وو یا بے اور ساتھ ہیں کہ جو سوکھے ہیں یا اے میرے درباریوں اے میرے سرداروں طرح مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ ان کو اگر تم واقع خوابوں کی تعبیر کا فن جانتے ہو اس سے واقف ہو کالو اضواس و احلام نہیں یہ پریشان خیالی ہے یہ خواب جو ہے کوئی خاص مانوی خواب نہیں ہے ایسے ہی ہے جیسے کہ پریشان خیالات ہوتے ہیں جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہے فرائیڈ کا نظریہ ہے کہ یہ صرف جو انسان کے جو سیکشل ڈیزائرز ہیں یا اور کوئی امبیشنز ہیں نفسیاتی یا نفسانی وہ دبی ہوئی ہوتی ہیں تو پھر یہ کہ انسان خواب کے اندر ان کی تسکین جو ہے وہ کر لیتا ہے کسی طریقے سے تو وہ اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں پریشان خیالات اگرچہ اسلام میں خواب تین قسم کے ہیں ایک خواب ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سچا خواب رویاائے صادقہ وہ نبوت کے اجزاء میں سے ہے اور ایک خواب شیطانی ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے شیطان جو جنات ہیں وہ اس میں انعام کرتے ہیں اور تیسرا اسی نوعیت کا ہوتا ہے جس کو یہاں کہا گیا ہے تو فرائب ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں سے واقف ہے وہ جہاں تک کہ وہ روایۂ صادقہ ہے اس سے واقف نہیں کال و اضاف و احلام المان الب تعمیر الحلام و ایسے خوابوں کی تعبیر ہمیں نہیں آتی وہ باقاعدہ کوئی خواب ہو تو اس کی تعبیر ہم بتائیں گے کال الزی نجاما اب اس شخص نے وہ وہاں پر پھر ساکی گری کر رہا تھا اسے اچانک حضرت یوسف یاد آ گئے وہ کال نذی نجام اور کہا اس شخص نے جو ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پا گیا تھا بری ہو گیا تھا رہا ہو گیا تھا وہ دگر بارڈا اور اس طویل عرصے کے بعد اسے اچانک یاد آ گیا انا انب تعویل ہی فارسلون میں بتا دوں گا اس خواب کی تعویل آپ لوگوں کو ذرا مجھے جانے دو مجھے اجازت کہ میں جاؤں اور جیل میں جا کر وہاں ایک شخص ہے اس سے مل کر اس خواب کی تعبیر معلوم کر لو